اسمد علی علی السلام علیکم شاور شاور اسلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامت کرتے ہیں در کتاب دعوت شریف میں شاد نمبر پانچ سو اکیس ابلیگ شروع سے دعوت شریف کی ابھی تک کے درست کی تعداد ہے ایک جو ہیں درس نمبر ایک سو تریسٹھ ہے اور خطے میں ملک انجا بعد میں ہے سوال میں اس میں اتا ارطاق الپچاس اللہ ہے اللہ اللہ نمبر اڑتالیس کے ذیلی ایرغراف نمبر چودہ جو ہے آج کے ہمارے خانت جو ہم پہنچا رہا ہوں چودھا میں دو جملے تھے ایک سبحان الملک القبد دو اور دوسرا جو ہے سبحان سبحانہ ذلملکل ملکود تو کون کی درس میں جو ہے سبحان عظلمک و الملکوت جو ہے اس کی توضیق کا لا لوگوں کو دے دیا تھا اور اس کے لے والے جملہ سبحان ملت علمۃف ولم نحد کی اور آج جو ہے سبحانہ ذل الکی والم الکوت اس مقدس دعیا پرغراف کی توضیح کروں جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس کائنات کا بادشاہ ہے حقیقی ہونے پر سلطان حقیقی ہونے پر مالک حقیق ہونے پر دلات کرنے والے جملہ ہیں تو سبحانہ آپ پتہ پہلے سے پاک و پاکزہ ہے ہر اے وہ نقص ہر وہ اے ب نقس جن کے کفار مشرکین اور اللہ کی طرف نسبت دیتے تھے ان تمام ایبوں سے اور ہر قسم کی وہمی اخیالی خیالی ایبوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے ذات پاک اور پاکزہ مناظر ذیل ملکی والملک زی صاحب مالک والا کے معنی ملک کے معنی جو ہے حکومت و اقتدار ملکیت یہ تین معنی کے القام و سلجدید نامی لغت ہاں جی؟ تو الملک ہاں جی اس کی جو ہے توضیح خصوصیت اسماع حسنا سب بل سو پہ جو ہے اس کی توضیح دیتے ہیں کہ الملک کسی شعب میں قدرت اور اختیار کے ساتھ تصرف رکھنے کو ملک کہتے ہیں ہمیں کسی شے میں قدرت اور اختیار ساتھ آپ کی اپنی پوری قدرت اور آپ کے اختیار کے ساتھ کسی بھی شے میں ان کے ساتھ تصرف رکھنے کا اس جب چاہیں جس طرح چاہیں جیتنا چاہیں تصرف رکھنے کو اس میں آپ جس طرح اس کو جو کرنا چاہیں رکھیں نہ رکھیں بنائیں نہ بنیں کیا چیز بنائیں کس طرح بنائیں اس تمام چیزوں میں جو ہے اس کو قدرت و اختیار کے ساتھ کے چیز میں تصرف رکھنے کو ملک کہتے اور جو اس صفت سے متصف ہو جو شخص یہ شخص کو کسی چیز کے بارے میں یہ اختیار حاصل ہو جائے کہ وہاں اس چیز میں جب چاہیں جس طرح چاہیں تصرف کرنے کی قدرت و اختیار رکھنے والی شخص کو جو ہیں ملک ہے ملک کہتے ان کے پاس اور جو اس صفت سے صفت ملک سے ہاں جی متصف ہے وہ ملک اس کو ملک کہتے ہیں الملک وہ ہستی ہے جو قدرت کاملا اور سلطنت حقیقی کی مالک ہے الملک فرماتے ہیں خدا کو جب الملک کہتے ہیں تو وہاں مانکے وہ ہستی ہیں جو قدرت کامل مکمل قدرت اور سلطنت حقیقی کے مالک اس کائنات کیا ہے حقیقی سلطنت کے مالک ہے حقیقی بادشاہ ہیں ہاں جی باقی تمام بادشاہوں کی بادشاہ حقیقی نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ ان سے چھینی جاتی ہیں آج بادشاہ ہیں کل کچھ بھی نہیں اور وزیر اعظم ہے سرم صدر ہے کل بغاوت ہو جاتی ہیں اور کچھ سے اتر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں لیکن اللہ ایسے بادشاہ ہے وہ ہاں جی اختیار کلی رکھتے ہیں اور مالی کے حقیقی بادشاہ حقیقی ہے اسے با وہ دوسروں سے بادشاہت کو چھین سکتے ہیں اس کی بادشاہت کو کوئی نہیں چھین سکتا تو الملک وہ سو ہیں ہے جو قدرت کاملہ اور سلطنت حقیقی کی مالک ہے. تمام امور پر اختیار کلی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے برج جو تجمہ کے الملک کی جو قدرت کاملہ اور سلطنت حقیقی مالک کو وہاں جو ملک کہتے ہیں تو تمام امور پر اختیار کلی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے اس لیے کائنات میں حقیقی سلطنت اور بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی بظاہر بندوں کو مختلف اشہ میں تصرف کرنے کا جو حق ملا ہوا ہے ہاں جی جو حق ملا ہوا ہے وہ صرف مالک حقیقی کا عطا کردہ ہے مالک حقیقہ عطا جس کو وہ کسی کو وزر اعظم بنا گیا صدر چیف آف سے اسٹاف چیف, چیف جسٹس بنا ہاں یہ مختلف عہدوں پر کہ فاصر کیا اور ان کے ہاتھوں میں کچھ تصرف کہاں دیا ہے تو یہ جو ہے وہ صرف مالی کے حقیقی کا اللہ تبارک و تعلق عطا کر جائے اس لیے وہ حق اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے لہٰذا آپ کو جب ایک چیز کی سلطنت سونپا گیا تو آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق اس میں جو ہے استعمال کیا جا سکتا انسانوں کو اختیار اور صلاحیت دے کر خلافت کا منصب عطا کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس فرض منصبی کی ادائیگی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ملک میں عارضی اور محدود تصوروں کا حق عطا فرما دیا ہے لہٰذا لوگ بادشاہ ہیں لوگ ان کے بادشاہ کہتے ہیں کہ اختیارات میں بھی کچھ ملا ہوا ہے ان انسانوں پر حقیقی حکومت اور بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کیا کی ہے جی آخر بادشاہ اور ہونی چاہیے اور, اور جی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہونی چاہیے اور رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہی کی جو انسانوں پر حکومت ہونی چاہیے اور رہنی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ جو کوئی فرد یا گروہ ہاں جی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بجائے اپنے بھرما مردہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے بھرما بردار بنانے کی بجائے اپن بھرما بردہ بنانے کی کوشش کرتا ہے جیسے نے کیا نورود نے کیا شداد نے کیا خود کو خدا بن کے بادشاہ تھا خدا بن کے کوشش کیا اللہ جی قدرت سے نا استفادہ اٹھانے چاہا تو وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے اور وہ بہت بڑی جہالت اور گمراہی میں مبلع ہے ہاں جی قرآن مجید نے گاشگاہ الفاظ میں اعلان کر دیا ہے حکومت عمل اختیار اتھارٹی صرف اللہ کو ہے رانچی جو ہے آج نمبر ایک سلسلے میں لاہل امر من قبل من قبل امباد لاہل امر من قبل و ممباد و شرۂ روم آج نمبر دو ہے یعنی اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہاں جی اس کائنات کی تحریک سے پہلے بھی اس کائنات کے تحریک کے بعد بھی اور ابھی بھی اور طاقع مد تک حکم صرف جو ہے اللہ تعالی کا ہے لاہل امر من قبل یعنی اللہ ہی کا اختیار ہے اسی کا حکم چلتا ہے ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی سر لہو ملک سماوت والا سورۂ حدیت نمبر دو میں یعنی زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا وہی مالک ہے لہو یہ انحساب ضرور موجودہ تقدم جو ہے حساب دار کرتا ہے تو متیں لہو ملک سماوت والاس ہاں زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا وہی مالک ہے صرف وہی مالک ہے ہاں وہی مالک حقیقی ہیں یہ جو ہے سورہ عادت کے عائد ہوگی عاقف الحمد نے عید نمبر تین بی ملکوت ملکوۃ کل جش یہ سورہ مومنون عاد نمبر اٹھاسی ایٹ ایٹ یعنی ہر چیز پر اقتدار اللہ ہی کا ہے ہر چیز پر اقتدار اللہ ہی کا بی ملکوت ملکوۃ کلش اللہ ملکوت بھی اوپر ہے نا ذیل ملک والا ملکوط تو یہ جی طرح ملک بادشاہ اللہ کے ہے ملکوط بے اللہ ہی کے اللہ بھی دیہی ملکوط ہر چیز کے ملکوط اللہ تعالیٰ کے یعنی ہر چیز پر اقتدار اللہ ہی کے یہاں ملکوت جو ہے بیمانی اقتدار ہر چیز پر اقتدار اللہ ہی کے دس قدرت میں ہے الیکی تجمہ کریں تو ہر چیز پر اقتدار اللہ ہی کے بے دیہی اب جی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی ملکوط یعنی اقتدار بادشاہ یعنی ہر چیز بن اقتدار اور بادشاہ اللہ ہی کے دست قدرت میں اللہ ہی کے اختیار میں ہے تو یہ سارے مطالب ان کے حوالے جو خدشات آسما و نامی کتاب سبا نمبر سو بدیر ہے تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کا حقیقی مالک و بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اقدس ہے ہاں جی ولملگوت اور ملک ذل ملک تو ملک کی توجہ ہو گئی ہاں اللہ تعالی تعالیٰ ہی ذل ملک ہے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. حقیقی ہے بادشاہ یہ حقیقی ہے اس کائنات کا تمام کائنات کی ہر چیز میں تصرف حقیقی اختیار کے ساتھ کل لی صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کو حاصل ہے اور بندوں کو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں وہ جتنا چاہیں وہ اتنا ہی عطا کر دیتے ہیں اور وہ مقام پابند ہے کہ اس کو اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق اگر وہ حکومت کرے تو اس کو ثواب پر عجیب ملے گا بہت زیادہ لیکن اگر وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے بجائے اللہ دے کے دین کی تعلیمات کو فروض دینے کے بجائے اس حکومت سے اپنی طرف دعوت دے دیں پھر ان نے جس طرح کیا نمروج نے کیا انا رب اللہ کہا فلاں ان کو کیسے ذلیل و خار کر دیا ہاں جی کیونکہ پھر وہ اللہ کے باغی ہیں پھر اللہ ان کو بری طرح سجا دیتا ہے ضلع ملک کی وال ملک یہ جو ہے ملاکن کا مظر ہے اور رحموت اور رہبوت کی طرح یہ دو لب رہج جی؟ رحمتن سے اور رحبۃن سے راہبوت رحمت مزدر بنا ہے اسی طرح جو ہے ملکن سے یا ملکن, ملکن یا ملکن کا مظر ہے لغز میں تو یہ لکھا ہے اس کا مظر ہے جیسے سے رحبتن سے یہ رحبت رحبوت اور رحمت آیا تو یہ ملکن کا مظر ہے اور رہبوت اور رحمت کی طرح اس کا تاز آئندہ ہے ملکوت کے آخر میں جو تا ہے وہ ملک نو ہو گیا تاز آئہ ہے اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ملک کے ساتھ محسوس ہے یہ لفظ ملکوت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ملک کے ساتھ محسوس ہے اس کی بادشاہت کے ساتھ محسوس اننتقن باغ میں ہیں اولمین ضرور فیم القوت سماوات ولل سرار نمبر ایک سو پچاسی تجمہ کیا انہوں نے آسمانوں اور آسمان اور زمین کی بادشاہت پہ نظر نہیں کی اولمین ظرو کیا انہوں نے ہاں جی فی ملاقوت سماوات والسمانوں اور زمینوں کی ملکوت میں یعنی اس کی بادشاہت میں اللہ کیسے بہترین بادشاہت کیا کہ سر اس کائنات کو بنایا اس کی نظم نے سق کو چلایا آ ہاں شورت جیسے عظیم آگ کے جو ہے اس کے اطراف میں جو ہے اس کے قریب ہزاروں سنڈیکٹ آگ کی حرارت ہے اس کے باوجود پاکستان نے اس کو نصب کیا اس کو سسٹم میں ہے اس کو ایک مدار میں اس کو چڑھنے کا پاول بنایا اتنا عظیم اللہ ہے ہاں جی تو ہر چیز پر زیادہ جو ہے کیا انہوں نے تجمج اولم یعن زروشی تے کونٹ سما ہوا تو کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے بادشاہت میں نظر نہیں کیا اور یہ لغت جو ہے اس کا ملکوت کے بارے میں یہ توجہ کتاب دا مختب میں ہیں جو قرآن لغت ہے بیدی ملکوۃ کل شینی سے ہے رعایت بھی ہے ملکوت کے لفظ کے ساتھ ہر چیز پر اختدار و بادشاہت اللہ ہی کا ہے ہی ملکوت ہر چیز کی ملکوت اس کے درس حضرت میں ہے القوط و خلش ہے ہر چیز کی ملکوط اس میں دس ملکوت یعنی اقتدار و بادشاہ اللہ ہی کا یعنی ہر چیز پر اقتدار و بادشاہ اللہ ہی کا ہے اسی کے دس قدرت میں ہیں تو یہ ان کی لغوی لغات کی توضیح ہو گئی تو تو سبحانہ ذل ملک والملکوت کا اس کا ترجمہ جو ہے یہ پاک و پاک ہے وہ ذات جو حقیقی بادشاہت اور اقتدار کا مالک ہے سبحانہ پاک و پاکزہ ذل ملک و الملکوت صاحب ملک و ملکود یعنی وہ ذات جو حقیقی بادشاہت اور اقتدار کا مالک ہے ملک بادشاہت ملکوت اقتدار علامہ بشیر مرہوں نے یہ تو تجمہ بنداخی کی نہیں کیا تھا عالم بشیر کا تجمہ عالم ملک و عالم ملکوت کا مالک پاک ہے سبحانہ انہوں نے یہ تجمہ کیا علامہ بشیر کا انہوں نے ملکوت اور ملک کا تجمہ ہی نہیں کیا اس کو ایسے رکھا اور سید خورشید عالم نے ترجمہ کیا اللہ پاک ہے جو صاحب ملک و ملکوت تھے انہوں نے بھی جو ہے ذوقہ ترجمہ صاف کیا لیکن جو ہیں ملک و ملکوت کا ترجمہ اگر صحیح خورشید نے بھی نہیں کیا اور جناب منصر الصابری صاحب علیہ کے عالم دین انہوں نے ترجمہ کیا اللہ کے کی ذات پاک ہے جو جسمانی اور روحانی بادشاہی کا مالک ہے تو جسمانی سے مراد ملک اور روحمانی سے مراد جو ہے ملکوت قانون مالا کیا جسمانی اور روحانی ملا بادشاہی کا مالک تو یہ سب ترجمے اپنے اپنے ذوقی ترجمہ ہیں ہاں جی میرے نظر میں یہ سب ترجمے اس مقدس دعا کی معنی مفہوم کو کم حق کو بیان نہیں کر پاتے ہیں ہاں جی یہ سب ترجمے جو اس مقدس دعا کی معنی مفہوم کما حق کو بیان نہیں کر پاتے ہیں جنیدی وام اس کے معنی میں مخ واضح نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت و اقتدار و حکومت کائنات کی ہر شے پر ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں جی بادشاہ و اقتدار و حکومت کائنات کی ہر شے پر ہے کوئی شے اللہ کی ملکیت و بادشاہت و اقتدار و حکومت سے باہر نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا ان سب میں وہ ذات اقدس جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں جیسے چاہیں اسے کسی چیز کا مالک بنا دیتے ہیں ان جسے چاہے جس شاد کو چاہیں اسے کس چیز کا مالک بنا دیتے اور جسے چاہے چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو جن تو جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اقتدار ہے وہ انسانی عقل و شعور اور گنتی سے باہر ہے اللہ تعالیٰ جن چیزوں پر اللہ کی بادشاہت اور اقتدار ہے وہ کتنی ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں ان کا عظمت کتنی انسانی عقل و شعور سے باہر ہے اس لیے نظیم دعاؤں کی کماحق و تجمہ و تشریح سے بھی انسان عاجز ہے ہر شخص اپنے عقل وفا علم کے مطابق ترجمہ و تشریح کرتا ہے صرف جو ہے وہی ہستیاں جان سکتے ہیں جو راسخون فلعلم اور انبیاء الہی علم اہل علیہ وسلم اللہ کی تعلیم سے ہی جان سکتے ہیں ورنہ ہم جیسے حقیر و فقیر صرف لفظی تجمہ ہی کر سکتے ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کہ ملک و ملکوت کی حدود کو بیان کر سکتے ہم اس کی حدود کو چونکہ جانتے نہیں ہیں لہٰذا بیان بھی نہیں کر سکتے تو دوبارہ جو کچھ میرے ذہن میں جو لفظ توضیح آیا مختصر وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں اور الحمدللہ للہ ارشک بھی کلیئر ہو گیا اور آگے انشاءاللہ شاء اللہ پھر پیراگراف نمبر پندرہ کل کے درس میں آئے گا